شہید اسلام ڈاٹ کام خالق چیز کے پیدا کرنے والا ہر اس کی مخلوق اور وہ سب کا من اللہ الرحمن الرحیم تس جو آدم یہی ہے جی کہ شرف آدم لکھیں آدم علیہ السلام کو اللہ نے شرف کا فرمایا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 <تصفيق> <تصفيق> اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکم تو تھا فرشتوں کو واحض کو ملا کا تش حکم کس کو تھا فرشتوں کو تھا سیدھا کرو ابلیس کے لکھا ہے کہ اس کو حکم تھا آئے بھائی نہیں ہے نا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 ما من آکا ان تس جودا عز امر تک <تُك> ہے قرآن میں ما من آکا ان تس جودہ <تُك> جب میں نے تجھ کو حکم کیا تو کس چیز نے تجھ کو روکا سیدھے کرنے امر تک ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مستقل حکم کیا بات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 اور ان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں یہ قاضی بیزابی سے بہت صاحب ہو چکا ہے فرشتے معصوم ہیں لا یاسوم اللہ فیما لیکن عام نے کہا کہ فرشتوں کا ایک قسم بے فرمان قسم بھی ہے انسان احساؤ ہو جاتا ہے بیزابی پڑوگس پہ لکھا ہوگا غلط لکھا ہے میں تردید کر دیتا ہوں یہ بات سمجھ آئی یا نہیں یہ سمجھ ابلیس کو مستقل کیا ہوا تو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 فرمائ لاؤ کن تو عمر و آدن این یس جدہ لاہدین اگر میں حکم کرتا کسی کو تعظیمی سدے لا لامر تو نسا یس جدنا لوا جتوں کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سدھا کریں حضرت کی شریعت میں سیدھا تعظیمی حرام ہے بات آئی سمجھ تو ایک قول تو یہ ہے کہ سیدھا تعظیمی تھا وضر الجھا تلل عرض کے ساتھ تھا ماتھا رکھا زمین پہ دوسرا قول یہ ہے کہ سجدہ تعظیمی وض الجَبا کے ساتھ نہیں تھا ان کے ساتھ تھا کس کے ساتھ تھا ان میری طرف دیکھو السلام علیکم آ گیا سمے یہ تھا سجدہ ان ہنا کے ساتھ تیسرا مطلب یوں بیان کیا جاتا ہے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 متوجہ ارا آدم اور جار بجرو متعلق کس کے ہوگا متوجہ کرو کس کو خدا کو لیکن متوجہ ارا آدم آدم کی طرح متوجہ ہو جا بن قبلے کے ہوا اچھا جی ایک اور کال بھی ہے وہ بھی مجھے بڑا بہترین کال معلوم ہوتا ہے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 آ, افسوس ہے کہ نظر نہیں آتا نظر آتا نا تو وہ تو دکھا دیتے جلی. ابا بس تک کان من القافری نہ مانا ابا کا مانا اس نے اللہ کا حکم نہ مانا اور تکبر کیا کہ کان اب سارا لکھو بس سارا من القافرین اور ہو گیا کافروں میں سے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 ان کو بہشت میں ٹھہرایا گیا مولانا سادی فرماتے ہیں شد عزیز آدم جو استغفار کرد شد عزیز آدم جو استغفار کرد خوار شد شیطان چستقبار کرد تکبر بری بات ہے تکبر کیا ہے بہت بری بات ہے انسان کو گرا دیتی ہے شیطان نے تکبر کیا ذریع و خوار ہوا آدم علیہ السلام نے توازو کی معافی مانگی ہاں تو ان کا اعزاز بڑھ گیا نہیں شد عزیز آدم جو استغبار کر خوار شد شیطان جو استغبار کر کبھی تکبر آنے لگے نا دل میں ہمارے دل میں بھی تکبر آنا شروع ہوتا ہے کہ اتنی تعداد پڑتے ہیں تاہم تصور کرتے ہیں کہ ہمارے اندر گھوں بھرا ہوا ہے کیا ہوا ہے گھو پاخانہ بھرا ہوا ہے ہم سے تو وہ مشین بھی اچھی ہے جس کے اندر آپ دانے ڈالیں تو کیا نکلتا ہے آٹا نکلتا ہے اور ہمارے اندر جو چیز ڈالو آٹا نکلتا ہے گھو نکلتا ہے ہم سے تو مشین ہی بدرجہ بہتر ہے ایسے تکبر پیدا ہو تو یہ خیال کیا کرو اور اپنی حقیقت کو دیکھا کرو ہماری حقیقت لطفہ ہے کیا ایک ذلیل قطرہ ہے ہم ہاں اس سے بنے ہیں اچھا جی آدم لکھا ہے کہا ہم نے اے آدم اس کون انتبا گو جو کل جندا اب اس کن کا معنی عام طور پہ کرتے ہیں ٹھائر تو یہ غلط معنی ہے ٹھکانہ بنا تو لکھ لو اس کون کا معنی ٹھائر تو نہیں ہے ٹھکانہ بنا تو اور یہ اس اسکون جو ہے نا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 اور اگر میں کہوں کہ آپ کراچی کے اندر سکون کر رہے ہیں تو پھر کہیں نہ جایا کرو سکون میں رہو کیونکہ سکون ہا... کس کی زید ہے حرکت کی تو آپ کو پھر ہم چلنے نہیں دیں گے باندھ دیں گے ادھر تو آدم علیہ السلام کا بہشت میں سکون کا ہے سکون تھا یہ خیال کیا کرو یہ اس سکون کس سے ہے سکنا سے سکون سے نہیں ٹھکانہ بنا تو اور بیوی تیری بہشت کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ بیوی کے لیے فصیل عوت زوجہ ہے زوجہ ہے زوج yes. ہے تھا نا ٹھکانا بنا تو اور بیوی تیری بہشت کے اندر یہاں ایک نہوی نکتہ سمجھ لیجیے ناوی نکتہ وا اطفا ہے زوجوں کا کاتھ پڑ رہا ہے وہ اس کن کے اندر جو ضمیر مستطر ہے اس کونے اندر جو ضمیر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 کیا اور وہ بہشت بنی ہوئی ہے پہلے سے بنی ہوئی ہے دعا کرو اللہ تعالی ہمیں اس بہشت میں لے جائیں اپنے رحم و کرم سے اہل سنت کا قیدہ ہے بہشت موجود ہے آدم علیہ السلام اسی بہشت میں ٹھہرے جس کو ہم دار الصواب کہتے ہیں موتز ایک فرقہ ہے غور کرنا آپ نے کتاب میں پڑھا ہے موتلائے نہیں موتز ایک فرقہ ہے وہ کہتے ہیں نہ بہشت بنی ہوئی ہے نہ دوزہ کل بتایا تھا نا اللہ تعالیٰ اس وقت بنائیں گے وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو فلسطین کے ایک باغ میں ٹھہرایا گیا ملک شام ہے نا فلسطین اس کے ایک باغ میں ٹھہرایا گیا جنت سے مراد باغ لیتے ہیں ادھر ہمارے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 ان کے خیالات آپس میں ملتے جلتے ہیں محمد ابدہو نے تفسیر منار لکھی ہے اس کے شاگرد نے تفسیر مراغی لکھی ہے وہ دونوں یہی کہتے ہیں کہ بحث سے مراد وہ دار الصواب نہیں ہے کیا مراد ہے وہ فلسطین کا باغ مراد ہے ان کا بھی عقیدہ غلط ہے سلسلے میں محمد ابدہ تو تفسیر منار کا مصنف ہے اور مراغی والا یہ خیال کیا کرو کہ مصری کافی آزاد خیال ہوتے ہیں آپ نے تفسیریں دیکھنی ہیں بے شک دیکھو لیکن تفسیر میں تقلید کیسی کی کرنی علماء ہے؟ جو با... میں بھی تفصیریں دیکھتا ہوں لیکن آخر میں تقلید کیسے کی کرتا ہوں حضرت تھانوی علامہ شبیر احمد عثمانی مفتی محمد شفیع مولانا ادریس کانت یہ ہمارے حضرات ہیں نا میں ان پہ ٹھہر جاتا ہوں یہ بات ہی سمجھ میری اس مسیحات کو قابو کرو. تو جنت سے مراد کیا ہے, ہے. ہے، مفول مترک بنے گا اور کھاتے رہو سے کھانا با فراغتہ فراغت راغ... راغ... راغ کھاتے رہو اس بیٹھ سے کھانا با گا جا ہی چاہو تم لیکن نہ قریب جانا اس درخت کے ایک درخت کے پھل سے روک دیا گیا کہ اس کے قریب نہ جانا پل ہو جاؤ کہ تم قصور واروں سے بھائی وہ کون سا درخت تھا جس سے روکا گیا تو ہمارے حضرات کہتے ہیں اب ما ابہمہ اللہ اللہ نے جس چیز کو مبہم رکھا ہے تم بھی مبہم رکھو با کوئی درخت تھا اس سے روک دیا گیا باقی آپ تفسیروں کے اندر دیکھتے ہو لکھا ہوا ہے بعض کہتے ہیں یہ گندم کا درخت تھا جو گندم تم کھاتے ہو سمجھے بعض کہتے ہیں، انگور کا درخت تھا بعض کہتے ہیں، انجیر کا درخت تھا اللہ عالم صواب ہم کیا کہتے ہیں کوئی درخت تھا اب اب ہم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 مجاوزت کے لیے نہیں ہے کیا ہے بسبا بس درخت کے لکھ لو بھائی پھسلایا تو بہشت سے پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے بصبا بس درخت کے یعنی درخت کھلا دیا کسی نہ کسی با نے کھلا دیا باقی اس کی تفصیل آگے آئے گی کہ کیسے کھلایا میں مختصر عرض کر دوں کہ شیطان نے ورسہ ڈالا آدم علیہ السلام کے دل میں یہ دور سے بھی وسعہ ڈال سکتا ہے بعض لوگ قابیلیں کرتے ہیں نا کیسے بحث میں پہنچ گیا یا کیا کچھ ہوا بحث سے باہر کھڑ کے ہی ڈال سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو دے ہے یہ استدراج ہے جیسے دجال کو استدراج ہو گئے نہیں تو ایک استدراج ہوتا ہے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 زمین زمینا نیچا ہے لال سے خلیفہ تھی تو بھارا ہے نا تو اس نے کہا اللہ نے تو کو نکالنا یہ شاجرت الخود یہ کھال ہے بیشت میں تو ہمیشہ رہے گا بیشت اللہ کی رضا اور دیدار کی جگہ ہے پھر یہ ہے کہ کاف سما ہوا کیا خوب قسمیں اٹھائیں شیطان نے خوب قسمیں اٹھائیں کہ بس ضرور ہے تو اللہ کے جو نیک بندے ہیں نا وہ قسم کے اندر آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم ان کے سامنے اٹھاؤ نا تو بہرحال لفزش پیدا ہو جاتی ہے پوری تحقیق آ ہے ان اللہ تعالی پس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے ان کو کون سا بنایا ہے سبیا سب بس اب اس درخت کے پس نکال دیا ان دونوں کو ممبا اس عائش سے باب سمراج کیا ایش بھائی عیش کے اندر نہیں رہتے تھے پر نکال دیا دونوں کو اس عیش سے کانفی تھے اس کے اندر اچھا جی جب آدم نے اور حوا نے وہ درخت کھایا تو بہشتی لباس اتر گیا یا نہیں بہشتی لباس اتر گیا اور قرآن میں آگے آئے گا تحفے کا یک صفان علیہ مبارکل جنا وہ جلدی جلدی پتے توڑ کے اپنے آپ کو ڈھانپتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کھا نہ میں نے تو روکا تھا کہ درخت کو نہیں کھانا کہا ویسے نا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ اترو کیا نیچے اترو آپ بحث میں نہیں رہ سکتے کیونکہ حکم ادولی ہو گئی نا چاہے نسیانن بھی ہوئی قرآن میں فن ناسی آدم ولم نجد نجلاؤ عزمات, چاہے نسیان بھی ہوئی لیکن بات بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ نسیان سے بھی اثر کر جاتی ہیں آپ مر جائیں گے یا نہیں یا کہ نہیں مروں گا بہت چیزوں میں تاجر ہوتی ہے نسیانن بھی اثر کر جاتی ہے وکل نہ حکم ہاکہ لکھو www.shahideislam.com یہ حکم ہے ہاکم وکول نہ بیو ہم نے کہا ادھر جاؤ تم بھائی یہ بیو جما ہے یا نہیں تو بعض حضرات تعویل کرتے ہیں کہ یہ آدم کو ہے ہوا کو ہے شیطان کو ہے اس کو بھی ملاتے ہیں بھائی شیطان پہلے سمبلون تھا ہم اس کو نہیں ملاتے بعض سانپ کو ملاتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ سانپ ہے نا یہ بہشت کا دروگہ تھا یہ اچھے انداز کے اندر تھا اس کے منہ کے اندر کون آیا شیطان آیا وس ڈالے کتاب میں لکھا ہے ہم ایسی تعبیروں کے پیچھے نہیں چلتے اسرائیلیات ہیں ہم کہتے ہیں کہ دوسرے مقام پہ کل نہ بتا آگے آئے گا کون سے گا ہے تسنیا کا آدم ہوا دونوں کو کا اہ بتا اتر جاؤ تم تو. تو جب دوسری جگہ تسنیا ہے تو ادھر جو اے بے تو ہے نا یہ ہے جمع ہے تو کبھی کبھی ماں فوک الحد کو جمع کہتے ہیں نہیں جمع کا طلاق ماں فوک الحد پہ ہے وہاں سے تعبیر تسنیا ساب ستابیر یا آسان بات ہے یا یوں کہو کہ ان پہ جمع کا اطلاق کیا گیات بار اس ضروریات پہ جس پہ یہ مشتمل تھے آدم ہوا اترے تو ہم بھی اترے ہم بھی آدم و ہوا کے اندر تھے یا نہیں آہ, تو یہ دو تعویلیں ہیں یا جمع معاف ہو کر مراد رہو یا کیا مراد رہو کیا آدم ہوا اترے بمائے کس کے ضروریات جو ان کے اندر اللہ نے بدیات رکھی امانت رکھی تھی اور اور اس کو میں نے حکم کون سا بنایا ہے ہاں حکم ہا کہا ہم نے اتر جاؤ تم اس حال میں کہ باز تمہارا واسطے باز کے دشمن ہوگا اترو گے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 اداوات دشمنی ہوگی اب انسان انسان سے کہہ لڑ نہیں رہا یہ کافر کس کی اولاد ہیں آدم کی اولاد ہیں کافر ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں اپنے بھی ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں اپنے یا دشمنی ہو رہی ہے اس حال میں کہ بعض تمہارا واسطے بعض کہ کیا ہوگا دشمن ہوگا میرے عزیز یہ جملہ حالیہ ہے بعض و کمل باز ادو بون کیا ہے جی جملہ حالیہ ہے اور اسمیہ ہے ابن حاجب لکھتا ہے کافیے والا کہ جملہ اسمیہ حالیہ ہو نا تو وہاں رابط واو اور ضمیر ہوتا ہے یا صرف ضمیر رابط ہو تو علا ضوفن ابن حاجب کہتے ضمیر اگر رابط ہو تو اللہ ضوفن یہ ضعیف ہے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 تابع کرتے ہیں سمجھے وہ تو کہتے ہیں نا قسم یا حال باشد با ضمیر و با داں یا بباؤ یا ضمیر و لذوف کا وہ کہتے ہیں ضمیر ہو تو ضعیف ہے لیکن میں کہ بباؤ یا ضمیر ہو این ہما آسن بھی میں نے اس شیر کو کاٹ کے کیا بنا دیا این ہما آفسن بھی سمجھے جی ضمیر بھی, اچھا بھی رابط اچھا ہے ہم قرآن کی اتباع کرتے ہیں قرآن کی اتباع کرتے ہیں اتر جاؤ تم اس سال میں کہ باپ تمہارا باپ کا دشمن ہے اور واسطے تمہارے زمین کے اندر ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک ہم, ہم ہمیشہ رہیں گے زمین میں یا ایک وقت تک رہیں گے جی ہاں ایک وقت تک رہے ہم ہمیشہ نہیں رہنا یہ یا و عشرات ختم ہو جائے گا مِن میرے محترم جنت میں ہیں بہشت میں ہیں سمجھے تو اللہ تعالی کی طرف سے تنبیہ آ گئی آدم کو یہ کیا تم نے ہم نے درخت سے روکا تو نے درخت کا پھل کھا لیا سمجھا آخر تنبیہ ہوئی نا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 پس حاصل کیے آدم نے اپنے رب سے چند کالے ماد وہی جی چند کالے ماد کون سے تھے خود قرآن پاک میں دوسری جگہ ہے کالا کا سیگا ہے کیا آدم ہوا دونوں نے کہے ادھر صرف کس کا ذکر ہے آدم کا. تو ہماری دادی تباً کیونکہ دوسری جگہ خود دونوں کا ذکر ہے کالا آدم ہَوا دونوں نے عرض کیا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْهَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہی کالمات ہیں یا نہیں یہی سیکھے دعا کی تو ہمیں بھی یہ کالمات کہنے چاہیے ایسا میں اس کے بعد فَتَّابَ عَلَيْهِ آدم علیہ السلام نے کالمات حاصل کیے وہ پڑھتے رہے تاب علئے مہربان ہوا اللہ علی آدم علیہ السلام پہ اب تابا کی تحقیق سنو جی تابا بہ مجا آہ تابا بہ مانے اور توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا تابا کی نسبت ہو ہماری طرح بندوں کی طرح یہ ہے نا تاب ابدون بندے نے توبہ کی تو اس کا معنی ہے کہ بندے نے ماسیت سے رجوع کیا تات کی طرف بھئی ہم جو توبہ کرتے ہیں اس کا کیا منع ہے گناہ سے رجوع کرتے ہیں کس کی طرف آ کہ اللہ تیری بے فرمانی ہم نہیں کریں گے تیری فرم کریں گے تیری تاعت کریں گے تو تاب ابدن کا منع کیا ہے راجہ ابدن من الماسی ماسیت سے تات اور تابا کی نسبات تو اللہ کی طرف یہاں کس کی طرف ہے تابہ کی نسبات تو راجاذاب ال رحمت اللہ تعالیٰ پہلے کیا تھے وہ ناراض تھے نا تو اللہ تعالیٰ نے غصے سے کس کی طرف رجوع کیا رحمت کی طرف رجوع کیا تو تابہ کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہوتی ہے بندے کی طرف بھی ہوتی ہے تب تابا کا میں نے کیا کیا مہربان ہوا اللہ کیا ہاں ان کی توبہ قبول کر لی پس مہربان ہوا اللہ اس کے اوپر بے شک وہی ہی توبہ قبول کرنے والا ہے نہایت ہی مہربان ہے کل نہ بیا جمع ہم نے کہا اتر جاؤ اس سے سب کے ساتھ اب یہاں میرے سوال پیدا ہوتا ہے غور کرو پہلے بھی کل نہ nah تھا یا نہیں پہلے بھی کہا تھا کو نہ بیو تھا اب بھی کہا ہے کول نہ بیتو ہے تکرار نہیں تو اس تکرار کو دفاع کرنے کے لیے بعض حضرات تو کہتے ہیں پہلا کول نہ بیتو تھا کہ بہشت سے آسمانوں میں آ جاؤ بحث اوپر ہے نا سات آسمانوں کے اوپر بحث سے کہاں آ نکل نکلو آسمان اور یہ کول نہ بیتو جہاں آسمانوں سے کیا آ جاؤ نیچے آ جاؤ لیکن میں نے کیا لکھوایا ہے پہلا کول نہ کے نیچے کیا لکھا تھا حکم کون سا ادھر لکھو کولنا بتو کے نیچے حکم حکی وہ حکم ہاکہ تھا یہ حکم ہے حکیمانہ اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں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 بحث میں رہے نا تو ازالہ شبو کیا گیا کہ معافی تو مانگ لی ہے لیکن یہ حکم برحال ہے بحث سے جا رہے ہیں لیکن بادشاہ بن کے جا رہے ہیں کیا زمین کا بادشاہ بن کے جا رہا ہے تو عہدہ بڑھ گیا نا جی ان بادشاہوں کو جن کو سلطنت ملی ہے کہ تمہیں بنگلے کے اندر بند کر دیتے ہیں صبح شام حلوا دیں گے گوشت دیں گے عورتیں ہوں گی فلاں کچھ ہوگا ایسے ہوگا नहीं وہ کہیں گے کہ نہیں نہیں ہمیں بادشاہ چاہیے ہاں؟ چاہے پریشان ہو رہے ہمیں کیا چاہیے بادشاہی چاہیے بادشاہی, بادشاہی بڑا ہوتا ہے نا تو کول نہ بیتو کا پہلا حکم کیا تھا ہاکے مانا اب یہ حکم کیا ہے عقی مانا ہے اور اس میں اضاف شبو بھی ہے ٹھیک ہے جی اب بات آئی سمجھ یا نہیں ہم نے کہا اتر جاؤ تم اس بے سے سب کے ساتھ سب فائما تم زمین کے اندر رہو گے رہوگے انسانوں حکم عام ہے نا سب انسانوں کو ہے آدم ہوا کو بھی اور جو اس کی اولاد ہے اس کو بھی تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی ہم بھیجوں گا ٹھیک ہے نا پر جب آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پس جس شخص نے اتباہ کیا میری ہدایت کا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ متابعینِ ہدایت کا انجام فَلَا خَوْفٌ گریتے لکھو متابعینِ ہدایت کا انجام پس نہ ہوگا کسی قسم کا خوف ان کے اوپر اور نہ وہ غمناک ہوں گے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 جو اراض کرتے ہیں اللہ کی ہدایت سے اعراض کرنے والے انجام و رضین اور جن لوگوں نے کفر کیا بل جنان کا کے نیچے گالی کو دل سے دل سے کفر کیا وہ قزاب اور زبان سے بھی جٹلا دیا تو یہ فرق سمجھ آ رہا ہے نا کا بل جنان کذبو